أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي وهمسي ونفسي يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلفين تعلمونهم مما علمكم الله فقل ومبا علیہ اللَّهَ اللہ علیہ وریت نمبر چار یس <تصفيق> علوم کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں معذاہ لَهُمْ کہ ان کے لیے کیا حلال ہے کل کہہ دیجیے اوہ لال یہ بات ہو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں و ماء تم من اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں مکلی دینا جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو تو علی تم ان کو سکھاتے ہو مما اللہ مح اللہ اس میں سے جو تم کو اللہ نے سکھایا فقلو تو کھاؤ مما ام سکنا کم اس میں سے جو وہ تمہاری خاطر روک کر رکھیں و اللہ ہی علیہ ہی اور پر اللہ کا نام ذکر کرو ود اللہ اور اللہ سے ڈرو ان سری الفی صاب یقیناً اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے گزشتہ آیت میں آیت نمبر تین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے چوپاؤں کا حکم ذکر کر دیا صورت کے آغاز میں بھی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالی نے چوپاؤں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو اس تیسری آیت میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے مزید وضاحت اور سراحت کے ساتھ چوپاؤں کے بارے میں حکم دے دیا تو لوگوں نے دیگر چیزوں کے متعلق پوچھا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عظیم الشان اصول کے تحت دیگر اشیاء کی حلت اور حرمت کو واضح کیا فک زبان میں اس اصول کو کہتے ہیں السلو فل اشیات کہ چیزوں میں اصل ہے ایباحت اصل اصول اور قانون یہ ہے کہ کھانے پینے کی ہر چیز حلال ہے اللہ کہ کسی کے حرام ہونے کی کوئی دلیل آ جائے السلو فل اشیا یہ واحد اصل ہے یعنی کھانے پینے کی تمام طیبات صاف ستھری چیزیں حلال ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ طیبات نہیں پاکیزہ نہیں لوگوں نے پوچھا ان کے لیے حلال کیا ہے چوباؤں کی بات تو آ گئی ان کے علاوہ اور کیا کچھ حلال ہے اللہ نے کیا کہا کل اوہ لالا کم تیے پاتو تمہارے لیے تیبات حلال ہیں حلال صاف ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں تو جو جو چیزیں حرام کی گئیں وہ صاف ستھری نہیں جیسے کچلی والا درندہ پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ یا جن کا نام لے کر شریعت نے حرام قرار دیا ہے جس طرح کتا ہے چوہا ہے چیل ہے غراب ابکا معروف کوا جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے جس کی گردن سفید ہوتی ہے ان کا نام لے کے شریعت نے ان کو ہر یہ بھی پاکیزہ نہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے او ہے ڈالا کو مت تمہارے لیے یہ طیبات حیران قاعدے اور قانون کی روح سے حلال چیزوں کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا اور حرام چیزوں کا دائرہ انتہائی تنگ اور محدود چند چیزیں جن کے حرام ہونے کے بارے میں اللہ یا اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ ہیں حرام اس کے علاوہ باقی طیبات جتنی بھی ہیں ساری کی ساری حلال آگے اللہ فرماتے ہیں ملم تم منل جواری مکلی کہ شکاری جانور تم انہیں شکار کرنا سکھاتے ہو شکاری بناتے ہو انہیں سدھاتے ہو تو وہ جو شکار تمہارے لیے روک کے رکھیں اسے کھاؤ پکو رو ما ام اب اس میں شکاری جانوروں میں جوارح میں سارے ہی جانور جو شکار کرتے ہیں وہ شامل ہے جیسے کتا ہے چیتا ہے باز شکرا اور اس طرح کے دیگر جانور یا پرندے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے وہ سارے کے سارے اس حکم میں شامل ہیں لیکن اس کے سدھائے ہوئے ہونے سکھائے ہوئے ہونے کی علامت کیا ہے کہ جب اس کو شکار پہ چھوڑا جائے تو یہ شکاری پرندہ یا درندہ شکار کو اپنے مالک کے لیے روپ کے رکھے خود نہ اسے کھانے لگ جائے اگر وہ خود کھانے لگ جائے گا شکار کو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے مالک کے لیے روکا نہیں بلکہ وہ اس نے شکار اپنے لیے کیا ہے مالک کے لیے نہیں کیا اگر کتا آپ نے چھوڑا ہے شکار کرنے کے لیے مسلم ہرم کے پیچھے لگا دیا اور اس نے اسے زخمی کر کے اور روک لیا اور اس کے اوپر کھڑا ہو گیا تو یہ شکار تمہارے لیے حلال ہے اور اگر وہ اس کو خود ہی چیر پھاڑ کر کے کھانے لگ جائے تو یہ حلال نہیں ہوگا اجیب نے حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جب تم اپنا سدھایا ہوا کتا شکاری کتا جس کو تم نے شکار کا طریقہ سکھایا ہوا ہے وہ چھوڑو تو اللہ کا نام لے لو اور وہ جو شکار تمہارے لیے پکڑے اسے کھا لو اجی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کھاو میرے پہنچنے سے پہلے مر جائے پھر بھی یعنی بات ہے شکاری جانور نے شکار کو زخمی کرنا اور میرے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ جانور زخم کی وجہ سے اگر مر گیا تو بھی آپ نے فرمایا ہاں کھاو اس کو قتل کر دے تب بھی تیرے لیے وہ کھانا حلال ہے شرط یہ ہے کہ اس کو شکار کرنے میں کوئی دوسرا کتا شامل نہ ہو جائے ایک وہ کتا ہے جسے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے شکار کے لیے چھوڑا ہے اب وہ شکار کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور ساتھ کوئی اور جنگل سے ہی کوئی اور کتا اس شکار کے پیچھے بھاگنے لگ جائے اور اس کو شکار میں شریک ہو جائے پھر نہیں آپ کا سدھایا ہوا کتا جس کو آپ نے تقبیر پڑھ کے چھوڑا ہے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑا ہے شکار کرنے کے لیے وہ اس کو شکار کرے اور اس میں سے خود نہ کھائے وہ شکار آپ کے پہنچنے سے پہلے مر جائے قتل ہو جائے تب بھی حل حال آئے یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ شکاری جانور شکاری درندے یا پرندے کے ذریعے کسی جانور یا پرندے کو شکار کرنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ بسم اللہ بھی اللہ اکبر پڑھ کے تیر چھوڑتے ہیں اور شکار کرتے ہیں اگر وہ تیر سے کیا گیا شکار آپ کے پہنچنے سے پہلے قتل بھی ہو جائے رمک جان کی اس میں باقی نہ ہو تب بھی وہ آپ کے لیے حلال ہے یہی حکم ان شکار کے لیے سکھائے گئے تیار کیے گئے ان جانوروں اور پرتوں کا ہے اور اگر بندہ یعنی کہ اس کو زندہ حالت میں پا لیتا ہے تو پھر اس کو ذما کر لے اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ شکار ختم ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو وہ جو شکاری کتے کا کاٹنا ہے وہی وہ اس کو ذبح کرنا ہے جیسے تیر مارنا ہی جانور کو ذبح کرنا ہے ایسے ہی شکاری کتے کا چھوڑنا یہ ہی اس کو ذبح کرنا ہے بتا اللہ اور اللہ سے ڈرو یعنی حلال ہونے کی کوئی شرط کم ہے تو شکار کھانے کے شوق میں شکار نہ کھاتے جاؤ شکار کھانے کی شرط یہ ہے کہ آپ کے ہی کتے نے اس کو شکار کو قتل کیا ہو کوئی دوسرا کتا شریف نہ ہوا ہو اللہ کا نام لے کر آپ نے چھوڑا ہو اور وہ اس کو آپ کے لیے روکے رکھے خود نہ کھانا شروع کر دے پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے ان اللہ سری الحساب یقینا اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے احل لکم آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ حلال کی گئی ہیں وطین اور ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی وہ بھی تمہارے لئے حلال ہے وطم اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور تمہارے لیے مؤمنہ پاک دامن عورتیں حلال ہیں یعنی ان سے نکاح کرنا بلمحص ناتمین الدین ات الکتاب من, مِنْ قبل اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ادا آ تئی تم ہنہ اجورا ہننا جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو محسنین غیر مصافحین اس حال میں کہ تم نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے ولا متخی اخدان اور نہ ہی چھپی آشنائیں خفیہ آشنائیں بنانے والے بم یقفر بل اور جو کئی انکار کرے ایمان سے ایمان سے انکار کرے گا تقدہ بھی تو یقیناً اس کے عمل برباد ہو گئے وہ ہوا فی الآوراتی من القاصرین اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں نقصان پانے والوں میں سے کتاب یعنی یہود و نصارا کا تعام کھانا اس میں زبیحہ بھی شامل ہے یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے شرط یہ ہے کہ انہوں نے وہ زبیحہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو اور وہ واقعی بھی ذبح کیا ہو کسی اور طریقے سے نہ مارا ہو مار کر اور اس کا گوشت نہ بنایا ہو ذبح کیا ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے کسی چھری یا مشین سے سر کاٹ کر الگ کر دینا یا سخت گرم پانی میں جانور کو ڈال کر یا بجلی کے کرنٹ سے مار دینا یہ ذبح نہیں کیونکہ ان طریقوں سے جسم میں بہتا ہوا جو خون ہے دم مصحوط وہ پوری طرح سے خارج نہیں ہوتا نکلتا نہیں اور دم مصنوع کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اس لیے ایسے جانور کا گوشت کھانا درست نہیں ہے اگر صحیح ذبح کیا ہوا ہو تو پھر تمہیں اہل کتاب کا زبیحہ کھانے کی رخصت اور اجازت ہے اہل کتاب کا ذبیح کھانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے دعوت دی کھانے کی اور اس نے بکری کا گوشت ہدیہ پیش کیا اس میں زہر ملا ہوا تھا آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا آپ کے صحابہ نے بھی کھا لیا تو اسی طرح باد صحابہ نے وہ چربی بھی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے لی گئی تھی یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی بخاری مسلم کے اندر یہ احادیث تفصیل کے ساتھ موجود ہو گئی. مگر جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں جیسے مردار خون خنزیر کا گوشت وغیرہ اگر یہ چیزیں یہود و نسالہ کے بستر خان پر ہوں تو اب یہ کہہ کر کے کہ یہ اہل کتاب کا کھانا ہے آپ نہیں کھا سکتے اہل کتاب کا وہ کھانا جو تمہاری شریعت میں حلال ہے تم نے وہ کھانا اہل کتاب کا وہ کھانا جو مسلمانوں کی شریعت میں حلال ہے وہ کھایا جائے گا بس جو مسلمانوں کی شریعت میں حرام ہے اہل کتاب اگر وہ کھاتے ہیں تو مسلمان اسے نہیں کھائیں گے بلکہ جس دسترخوان پر حرام چیز موجود ہو اس دسترخوان پر بیٹھنا بھی جائز نہیں اور اہل کتاب کے برتن استعمال کرنا بھی جائز نہیں جن میں حرام چیزیں کھائی جاتی ہیں ہاں اگر کوئی اور برتن نہیں ملتے تو پھر ٹھیک ہے اہل کتاب کے برتن نہیں استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن دھو کر مسلمان کو اچھی طرح دھوئیں اور دھو کے خوب صاف کر کے اسے استعمال کر لیں کھانے کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے ول نقصانات ول من قبل کو یعنی ان سے نکاح کرنا پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں چاہے اہل کتاب کی ہوں ان پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے اہل کتاب کی عورتیں چاہے وہ اپنے دین پر قائم رہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن ہو بدکار نہ ہوں اور آوارا قسم کی عورتیں نہ ہوں جو کسی مسلمان کے ایمان کو بھی تباہ کر ڈالے اس طرح کی عورت نہ ہو جمہور نے یہاں پر نقصانات کا یہی معنی مراد لیا ہے تاکہ کفر اور زنا کی دونوں آفات ان میں جمانہ ہو جائیں تو پھر مردوں کو بھی کہا ہے کہ تم ان کو ان کے حق مہر دو اور تم نے بھی نکاح کرنا ہے محسنینا ان کو نکاح میں لانے والے رنگ کے غیرہ مسافر بدکاری کے لیے نہیں ولا متحدی یخدان اور خفیہ دوستیاں نہیں لگانی چھپی آشنائیں بھی نہیں بنانی یہ ایک موٹا سا اصول ہے نکاح کے لیے دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی جن کا نکاح ہونا وہ دونوں مومن ہو مبحد ہوں ہاں لڑکی کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو تب بھی نکاح جائے دونوں کے دونوں محسن ہوں پاک دان اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو نکاح نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو معاشرے میں چلتا ہے نا کہ بس دو لڑکا لڑکی نے آپس میں جنا کیا اور بعد میں کاچرو جی بات ٹھیک ہے ان کا نکاح کر دو زانی کا نکاح نہیں نازانی کا نکاح زانیہ کے ساتھ ہے نازانی کا نکاح محسنہ کے ساتھ ہے نہ کا نکاح زانی کے ساتھ ہے نہ ہی زانیہ کا نکاح کسی محسن و پاک دامن مرد کے ساتھ ہاں یہ زنا سے کریں توبہ توبہ طائب ہو جائے اور ان کی توبہ معروف ہو جائے کیا باقیا تنی ایسی حرکتوں سے بال آ چکے ہیں توبہ کر لیے اس کے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں ہاں اسی مرد کے ساتھ اسی عورت کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نکاح کے لیے احسان شرط ہے ایمان شرط ہے مومن موحد ہو بندہ بھی عورت بھی اور دونوں کے دونوں بندہ بھی اور عورت بھی دونوں پاک دامن ہوں یہ نکاح کے لیے شرط ہے میں یقفر بن ایمانی فقدح بھی اور یہ اللہ تعالی نے تنبی کی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے مستحسن اور مستحب نہیں صرف جواز ہے مستحسن اور مستحب میں عورتوں سے نکاح کرنا ہے یعنی کوئی بات واعث ثواب اور اچھی چیز نہیں ہے یہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا <coughs> واعصے ثواب اور اچھی چیز اہل ایمان کی عورتوں سے نکاح کرنا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے اور جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے کہ چلو اجازت تو ہے نا ٹھیک ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن اسے اپنے ایمان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ عورت بندے کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اپنی بیوی بی جو اس کی غیر مسلم بیوی بی ہے اہل کتاب ہے اس سے متاثر ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں تنبیہ کی تو میں بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ایمانی کا اور جو کوئی ایمان سے انکار کر دے تو اس نے اپنے عمل کو برباد کر لیا وہ وکیل من الخاصرین اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا